فہو فی عیشت وہ ایک خوشگوار زندگی میں ہوگا اللہ تعالیٰ نے ایسے نیک انسان کا انجام یہ بتایا کہ اسے جنت کے بالا خانوں میں خوشیوں اور راحتوں سے بھری زندگی ملے گی اس جنت کے پھل ہر حال میں اس سے قریب ہوں گے وہ جب بھی ان میں سے کوئی پھل کھانا چاہے گا اس کے قریب آ جائے گا اور ان سے بطور عزت افزائی کہا جائے گا کہ تم سب خوش و خرم رہو اور جو چاہو کھاؤ اور جو چاہو پیو یہ جنت اور اس کی ساری نعمتیں تمہیں ان اعمال صالحہ کی وجہ سے ملی ہیں جو تم نے دنیا کی زندگی میں کیے تھے